یا کہتے ہیں ان کی بنا ہوئی ہے بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم ڈرا اسی لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سننے والا نہ آیا اس امید پر کہ وہ را پائیں